السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پاس ایک سوال ہے آ, یہ جو اپل پھول ہے وہ جائز ہے اپریل پھول جو ہے نا یہ فلش مین جو ہوتا ہے نا وہ مناتے ہیں اس میں جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں تو یہ گناہ کا کام حرام اور جاننا میں لے جانے والا کام ہے ابھی سے پارک میں پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہ مضمون عتیشری کہ میں نے ایک خواب دیکھا ایک آنے والا آیا اور مجھے لے گیا اور ایک منظر دکھایا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے دوسرا کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ایک جمبور پلاس کوئی اوزار تھا ہتھیار تھا بیٹھے ہوئے شخص کے ادھر ڈالتا ایک طرف اور اس کو چیرتا ہوا بیک سائڈ لے جاتا گدی کی طرف سارا یہ پھٹ جاتا زخمی ہو جاتا پھر وہ دوسری طرف آتا اور چیرتا تو پہلی طرف کا زخم جو بھر جاتا پہلے ایسا ہو جاتا اس طرح وہ چیر پھاڑ کر رہا تھا پیارے اقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں درج کیا گیا کہ یہ جھوٹ بولنے والے اس سزا ہے قیامت تک کے لیے اس کو عذاب دیا جائے گا تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیم صلی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ